وحت ہی ہی قما سیدنا ابراہیم امن آل ہوں اللہ تعالی نے جیسے نماز پس کی ہے اور سال میں ایک مہینہ روزے رکھنا رمضان یہ فرض کیا ہے اور پورے برس میں زکوٰۃ کو ایک مرتبہ فرض کیا ہے اسی طرح شریعت کا ایک رکن اور فرض آئین حج بھی ہے اور اللہ تعالی نے اسے تمام عمر میں ایک مرتبہ ہر اس شخص پر فرض کیا جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے پر قدرت رکھتا ہو اور جتنے عرصے تک وہ اپنے گھر سے غائب اور غیر حاضر رہے اپنے اہل و عیال کے مصارف چھوڑ کر جائے اتنے اچھی طرح سے کہ انہیں اس کے بعد مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور حج کے اس فرض ہونے کی وجہ اور حج کی فرضیت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران میں بلکہ سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کے چوتھے پارے کے آغاز میں سورہ آل عمران میں ولی اللہ عاللہ سے جل پی تھی منسپتا علیہ سبیلا ومن فإن اللہ عن الْعَالَمِينَ اور اللہ تعالی نے ضروری قرار دیا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں اس شخص کے لیے جس کو یہاں آنے کی استطاعت ہو اور جو کوئی بھی انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ وَنِيٌّ عَمِ تو اللہ تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے یعنی حج اگر کرے گا تو اس کا نفع اسے پہنچے گا اور اگر حج نہیں کرے گا تو وہ اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے عیسائیت کریمہ میں حج کی فرصیت کے ساتھ ساتھ یعنی انسان کی نیت میں جتنا بھی اخلاص ہو شرط بیان کی ہے کہ اس انسان کی استطاعت ہونی چاہیے اور جس شخص کی حج کی استطاعت نہیں ہے اس کو حج کرنا فرض بھی نہیں یعنی کوئی آدمی اگر اس کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے اور اسی طرح صحت اچھی ہے مگر مال اتنا نہیں ہے تو اس انسان کے لیے حج کرنا فرض بھی نہیں ہے اور اسی لیے فکہ نے اس بات کو منع لکھا ہے کہ کوئی آدمی حج کے فسائل اور حج کی باتیں عام لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اپنے وہاں جانے کا اور ایسے انداز سے ذکر کرے کہ لوگوں میں حج کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ممکن ہے کوئی آدمی جس میں حج میں جانے کی شرائط پوری نہ ہوں اور وہ قرض وغیرہ لینے پہ مجبور ہو جائے یا وہ اس ترغیب میں آ جائے تو مقرو ہے ان لوگوں کے سامنے حج کا بیان کرنا جن لوگوں میں استداعت نہیں ہے اور ایسی طرح حج کے مسائل بیان کرنا کہ لوگوں کو اس کی فرضیت کا چلے اور لوگ اللہ کے گھر میں حاضری دیں یا انہیں مسائل کا علم ہو جائے کہ اگر حج کرنے جائیں تو ان حج کے مسائل پہلے سے سیکھ کے جائیں یہ بیان کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے اللہ کی وہ مخلوق جو وہاں جا کر ان مسائل پر عمل کرے گی بولنے والے کو بتانے والے کو کہنے والے کو اور سنانے والے سب کو اس کا ثواب ملے گا اور حضور اب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالی نے معلم بنا کر دنیا میں ان کو مبوس فرمایا تھا اور تعلیم دینا امت کو ان کے بنیادی فرائض میں شامل تھا اس لیے ایک فرض یہ بھی بنتا ہے کہ جو لوگ مسائل کو جانتے ہوں وہ ان مسائل کا بیان کریں اور جو چیز لوگوں پہ فرض ہو گئی ہو اس کے مسائل بروقت بیان کیے جائیں تاکہ لوگ اپنی عبادت کو بچائیں قبل اس کے کہ ان کی عبادت غیر شرعی مسائل کی نظر ہو جائے یا ان کی عبادت خراب ہو جائے یا ان کی عبادت فرض اور سنت کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے بالکل منعقد نہ ہو یا یہ کہ ثواب میں کمی آ جائے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اس موقع پر اور جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہو ان کے لیے مسائل بیان کرے حج کی ترزیت کا انکار کفر ہے اور جو باوجود حج پر قدرت رکھنے کے حج نہ کرے اور مر جائے تو وہ کفار کے مشابے ہے حضور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو امیر المومنین سید علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ساتھ فرمایا جو شخص سواری <تصفح> کا کرایہ یا سواری جس کے پاس اپنی ہو اور راستے میں جو اخلاجات پیش آتے ہیں اس انسان کے پاس ہوں اور وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے عیسائی ہو کر مرے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مسلمان ہو کے نہیں مرا اس لیے اللہ اعلی کا ارشاد ہے کہ ولی اللہ علیہ اور لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کے گھر کا حج کریں منسپتا سبیلا ہر وہ شخص جو اللہ کے گھر پہنچنے کی صحت بھی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا مال بھی ہو تو قرآن پاک سے حج کا کرنا فرض ثابت ہوتا ہے اسی طرح حج کی ترزیت حدیث سے بھی ثابت ہے جیسے یہ حدیث آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت اچھات فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کی استطاعت کے باوجود نہ کرے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے ارشاد فرمایا اس سے ہو کر نہیں مرا اسی طرح حج کی تصویر حدیث سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے جیسے ابو شعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک خطبہ دیا اور احساس فرمایا کہ ان اللہ قد فرض علیہ الحج <تصفح> <تصفح> لوگوں اللہ نے تم پر حج کو ضروری قرار دیا تو سو اس لیے تم حج جو فرض ہے اس کو کرو حسط عبداللہ اتنی عمر رضی اللہ کی روایت میں اور یہ حدیث تو اتنی جگہ آئی ہے اس کا مضمون اتنا متواتر ہو گیا ہے کہ عام طور پہ تمام مسلمان سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی جو عمارت ہے اس کے پانچ ستون ہیں اور ان میں سے پہلا ستون یہ ہے کہ وہ کا اقرار کرے اور رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور رسالت کی گواہی دے اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کے نماز کو قائم کرے اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ زکات دے چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ رمضان کے روزے رکھے اور پانچویں بات ارشاد فرمائی کے اللہ کے گھر کا حج کرے تو یہ پانچ چیزیں اسلام کے بنیادیں ہیں حتیٰ کے صحیح بخاری میں آتا ہے قسم قبیلے کی ایک خاتون حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ نے لوگوں پر حج کو فرض کیا ہے کہ لوگ اس کے گھر حاضری دیں اور میرے والد شیخن قبیرہ بہت بڑھاپا ہو گیا ہے ان پہ اور وہ سواری پر جم کر نہیں بیٹھ سکتے تو حج کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام ہاں آپ اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات کو جب آدمی ترجمہ کرے تو عدد اور احترام کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیے کبھی کبھی وفلت ہوئی جاتی ہے لیکن عادت اس کی نہیں بنانی چاہیے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے عزت احترام سے ہی پیش آتے تھے ایسی زبان استعمال نہیں کر تھے جو, جو جو زبان عام طور پر دیہاتی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ کسی کے مرتبے کا خیال نہیں کرتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں آپ اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہیں اور حج کی فضیت اجماع سے بھی ثابت ہے علامہ تاثانی رحمتہ اللہ علیہ وسلم نے بدائے میں شامی نے رب المختار میں, میں جو مختار کی شرح ہے اور دیگر سب حضرات میں امت کا اجماع اس بات پر نقل کیا ہے کہ حج کا کرنا فرض ہے اور ایک مرتبہ پوری زندگی میں اس انسان کے لیے جس میں حج کے شرائط پائے جاتے ہیں اور حج کی شرائط بہت سی ہیں اور اس کا بیان آگے کو آتا ہے حج کے مسائل کا بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ اس سے تعلیم حاصل کریں اور جا کے اس کے مطابق حج کریں اور حج کے مسائل کا بیان کرنا اس وقت ضروری ہے جب لوگ حج کے لیے جا رہے ہوں حج کے لیے روانہ ہو رہے ہوں یہ بڑی بری عادت اور رسم ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں حج ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ ہمارے ملک میں پاکستان میں جمعے کی تقریروں میں حج کے مسائل بیان کرتے ہیں بھائی اس تقریر کا آخر فائدہ کیا اور بہت سے لوگ بڑی عید جب اس میں تقریر کرتے ہیں تو اس میں حج کے مسائل بیان کرتے ہیں ارے بھائی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو اب حج کے مسائل سکھانے کا کیا فائدہ ہے حج کے مسائل تو سکھانے چاہیے تھے رمضان کے بعد شبال کے بعد ذکادہ میں سکھانے چاہیے تھے شبال کے آخر پر جب حج کی فلائٹس چلنا شروع ہوتی ہیں اس سے پہلے یا اس کے قریب سکھانے چاہیے تھے تاکہ لوگ حج کی تعلیم کو حاصل کرتے اور اس وہاں جا کر سنت کے مطابق اور جو کچھ حدیث شریف میں آیا ہے اس پہ عمل کرتے حج کے مسائل اس وقت بیان کرتے ہیں جیسے جب کہ حج وہاں ہو رہا ہوتا ہے اور بیان وہاں کرتے ہیں جہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں لوگ جو آتے ہیں جمعے میں اور تقریر سنتے ہیں چاہیے کہ انہیں علم کی باتیں بتائی جائیں یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو تعلیم دی جائے یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو روز مرہ زندگی کے مسائل سکھائے جائیں اور یہ ممبر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے لوگوں کو ان کے فرائض اور لوگوں کو ان کے واجبات اور ان کی ضروریات اور جو حقوق ہیں لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ جی ممبر اس لیے نہیں ہوا کرتے کہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے حالات حاضرہ پر تبصرہ کریں اور یہاں بیٹھ کے سیاست کے قصے بیان کریں حتہ کہ سامعین جو سننے کے لیے آتے ہیں وہ اس شخص سے زیادہ سیاست کو کبھی کبھی سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ممبر پر بیٹھا ضرورت پیش آ جائے اس چیز کی کوئی مذائقہ نہیں یہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے ضرور کرنی چاہیے بات مگر جب ضرورت پیش آ جائے اور سارا سال اس کی ضرورت پیش آتی رہے اور سال کے اڑتالیس جمعوں میں سے ایک جمعے میں بھی علم کی بات نہ ہو تقوا کی بات نہ ہو اور ایک جمعے میں بھی لوگوں کو تعلیم نہ دی جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف ہے آذر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ممبر اس لیے تھا کہ لوگوں کی تربیت ہوتی تھی اور لوگ اپنے روز مرہ زندگی کے مسائل کا حل یہاں کے سنتے تھے اور لوگوں کی گائیڈنس ہوتی تھی سیاست میں جس طرح گائڈ کرنے کے لیے اب یہ منبر رہ گئے ہیں اسی طرح لوگوں کی نماز کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی ہونے چاہیے ان کی ذکا کو صحیح مصرف پہ استعمال کرنے کے لیے بھی ہونے چاہیے اسی طرح ان پہ اخلاقیات بھی سکھائی جانی چاہیے کہ لوگوں کے گھر سے حسد کینہ، بوز اور خاص طور پہ خواتین میں یہ غیبت کا مرض ختم ہو جائے یہ سب گناہوں کی جڑ اور اصل ہے مگر افسوس ہے اور افسوس کس بات پہ ہے آپ سب بھی جانتے ہیں جو سن رہے ہیں. سو حج اس کے مسائل کا بیان کرنا یہ ضروری ہے اس وقت جب لوگ حج کے لیے جا رہے ہوں تاکہ وہ حج کی شرائط اور ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور اپنا حج سنت کے مطابق ادا کر سکیں